وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني قولي بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ قرآن کلاس نمبر ایک سو اکیس میں آج انشاءاللہ تعالی ہم سورت العراف کی آیت نمبر سیونٹی نائن سے لے کر ون ایٹی ون تک یعنی تین آیات کا ترجمہ اور اس کی تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور آج پرٹیکولر وہ قرآن پاک کی ایک اور اہم ترین آیت سورت العراف آیت نمبر ایک سو اسی بھی آئے گی ولی اللہ الحسن فد روح اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام اور ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو یعنی یہ بھی صحیح تبسل اور وسیلہ کی ایک شکل ہے اللہ کے اسماء کے ذریعے اسماء اعظم کے ذریعے اللہ کی طرف دعا میں متوجہ ہونا اور چونکہ آج کل میڈیا میں استخارہ اور یہ اسم اعظم اور ذکر اور اذکار اس قسم کے لوگ اپنی طرف سے لوگ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر اس لیے آج ان اللہ تعالی اس آیت پہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا بہرال اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس آیت کو ہم ڈسکس کریں گے اور پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ اللہ مسئلہ نمبر ایٹی ٹو کے نام سے اہل سنت پاک پہ اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا اس میں اعظم ازگار سنت وظائف اذکار اور دعا کے صحیح احکام و مسائل یہ انشاءاللہ تعالی آج ہم ڈسکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد زرق نالی جہنم اکثیرم من الجنی ول انس اور بے شک ہم نے کثیر تعداد میں جن اور انسان پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں استفر اللہ اللہم اجرنا من النار اب یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان کو دوزخ تک پہنچایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن اپینین ہے کہ لگتا ایسا ہی ہے کہ لوگ اللہ کی دی ہوئی دولت یعنی عقل کو کانوں کو اور آنکھوں کو استعمال کیے بغیر اپنے اباء کی ڈگر پر چل کر دوزخ تک پہنچ جائیں گے یہ اپینین ہے اللہ تعالیٰ کا اور وجہ بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ میں نہیں بھیجنا بلکہ انہوں نے خود وہ راستہ اختیار کیا جو سورہ ادھر میں آتا ہے امنا ہدعینہ سبیلا اما شاکروں اما کفورا ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے چاہے تو اس, کا اس کو اختیار کرو حق کا راستہ اور چاہے انکار کر دو یہ انسان کی اپنی چوائس ہے وہ اپنی ول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو چوائس کرتا ہے یا ڈینائی کرتا ہے تو بے شک ہم نے کثیر جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے واسطے کیے ہیں اور ان کی نشانی کیا ہے لہم الوب ان کے دل تو ہیں لا یف کہ نہ لیکن وہ دل کو استعمال کر کے عقل کو استعمال کر کے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں اللہ تعالی نے جو یہ دولت دی تھی سوچنے اور سمجھنے کی اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے اور اب یہ سائنٹفک فیلڈ سے یہ بات ہمارے سامنے بالکل ایا ہو کر واضح ہو چکی ہے کہ دل بھی سوچتا ہے اس وقت دنیا میں ایک لیڈنگ سائنٹسٹ ہے فزکس کی فیلڈ میں بہت بڑا سائنٹسٹ انگلینڈ کا اسٹیفن ہاکنگ اس کو یہی بیماری ہے کہ اس کے دل کے سوچنے والا معاملہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے جس کی وجہ سے اس کی کیفیت فالج کیسی رہتی ہے دماغ اس کا بہت کام کرتا ہے بلکہ اس پچھلی بیسویں صدی میں اس سے بڑا کوئی فزکس کی فیلڈ میں آئنسٹائن کے بعد کوئی نہیں گزرا تو اس شخص کے علاج کے دوران یہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ دل بھی سوچتا ہے اور الحمدللہ للہ قرآن پاک دل اور عقل دونوں چیزوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دو انسٹرومینٹ انسان کو دیے ہیں سمجھنے کے لیے تو ایسے انسانوں کے دل تو ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح جسم کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ دماغ ہے اس طرح روح کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ قلب ہے دل تو یہ دونوں انسٹرومنٹ ہے ولاحم آ یون ان کی آنکھیں تو ہیں لا سے رو بھا لیکن وہ ان آخوں سے دیکھنا نہیں دیکھتے جو دیکھنا چاہیے عبرت ہونی چاہیے نگاہوں میں ولاحم آزان اور ان کے کام تو ہیں لا یسماؤن ابھی لیکن ان کانوں کو استعمال نہیں کرتے سننے کے لیے الاقل امام بل ہم ابل یہ آگے اللہ کی طرف سے گاڑا فتوا کہ یہ لوگ چوپائے ہیں جانوروں کی مانند ہیں بل ہوں ابل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنی عقل کو استعمال نہ کریں اپنے کانوں کو استعمال نہ کریں اپنی آنکھوں کو استعمال نہ کریں اپنے شعور کو استعمال نہ کریں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ قرآن کا فتویٰ ہے اولا کا اور یہی تو لوگ ہیں غافل دراصل انسٹرومنٹس موجود ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کرتے بھائیو قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس نے انسانیت کو توہمات سے ہٹا کر عقل کے اوپر چیزوں کی بنیاد رکھنے کی ترغیب دلائی ہے چنان کے ٹین کمانڈمنٹ جو سورہ بنی اسرائیل میں آتی ہیں ان میں نائن کمانڈ ہی یہی ہے بنی اسرائیل آیت نمبر 36 وَلَا تَقْفُ مَا بھی علم اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تو نے علم ابھی تک حاصل نہیں کیا بغیر علم کے پیروی نہیں کر دی وسرا ولفوادا کلو الاکان انہ مسولہ بے شک کان آنکھیں اور عقل ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر اشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امنما یس سجیب الدین یس بے شک حق بات وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اپنی کام سے بات سن لیتے ہیں ول مئتا یعد اللہ سمای ارجا اور جو مردے ہیں یعنی جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں کی طرح کہا ہے ان کو تو اب قیامت والے دن ہی ہوش آئے گی جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا لیکن اس وقت ہوشانے کا فائدہ کوئی نہیں کافروں کی اللہ تعالیٰ نے سب سے نٹوریس چیز بیان کرتے ہوئے قرآن پاک ارشاد فرمایا وقال اللہ ددین کفرو لا تسمعلی حاض ال قرآن ولغفی ہی تخلیبون اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو اسے مت سنا کرو اور اس میں شور و کر دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ یعنی بات سننی نہیں جو آج اکثر لوگ میرے بارے میں بھی کہتے ہیں جی علی کی گل نہیں سننی تو یہ جو لوگ بات سننے سے منع کرتے ہیں یہ سب سے بڑے مجرم ہے اور اس سے بڑے مجرم وہ ہیں جو ان کی باتوں میں آ کر یہ کام کر بیٹھے جہاں دنیا کا نقصان ہو رہا ہو وہاں تو انسان کسی کی بھی بات نہیں سنتا اور جہاں دین کا نقصان ہو رہا ہو وہاں ہر بندے کی بات سن لیتا ہے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کافروں کا یہ ہیلا یہی تھا کہ قرآن نہ سنو اور پھر قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے سورت الملک میں نقشہ کھینچا ہے بکول لو کنا نسم او نہ قیامت والے دن دوست کی جب دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے کاش لو کنہ نسما کاش ہم نے دنیا میں بات کان لگا کے سنی ہوتی یا عقل استعمال کی ہوتی تو آج ہم دو میں نہ پہنچتے تو اللہ تعالیٰ اس پر کامنٹس دے گا فاطر بسحاب سعید انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا ہے پس دوستیوں پر پھٹکار ہو اب اس وقت اصلی جرم ماننے سے مسئلہ حل تو کوئی نہیں ہونا جو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن سزا ہے وہ تو مل کے رہنی ولیب اللہ تع بہرل یہ عقل اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان اس دولت کے ذریعے انبیاء کرام علی مسلام کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی حق تک پہنچ سکتا ہے اور اس کانٹیکسٹ میں آج سے تقریباً پونے دو سال پہلے میں نے گفتگو کی تھی جو ابھی تک ہم نے یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کی انشاءاللہ شاء آپ کر دیں گے ایک دو دن تک مسئلہ نمبر نیو سکسٹی فور کے نام سے اور وہ ہے انسان کے حصول ہدایت کے پانچ سٹیپس سورہ عالم رام کے آخری رکو کی روشنی میں ان میں سے چار سٹیپس جو ہیں وہ ایسے ہیں جو انسان نبی کی دعوت کے بغیر بھی طے کر سکتا ہے اور اگر نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی وہ چار سٹیپ طے کرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جائے گا ہاں جب نبی کی دعوت پہنچ گئی تو پانچویں نمبر پر پھر نبی پر بھی ایمان لانا ضروری ہوگا وہ تقریباً 66 منٹ کی گفتگو ہے وہ انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر دیں گے اور اس میں وہ کس طرح یہ سٹیپ طے کیے جاتے ہیں پرانے پاک کس طرح عقل کو جھنجوڑتا ہے کہ تم زمین و آسمان کی یہ ساری پیدائش پر غور کر کے اور یہ فزیکل فینومنا آف نیچر پہ غور کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو بغیر وئی کے بھی اسی لیے ہر شخص اللہ تعالیٰ کی بار میں میں والے دن اکاؤنٹیبل ہے جو اخلاقی حصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے ہر انسان خواہ اس تک کسی نبی کی تعلیمات پہنچی ہوں یا نہ پہنچی ہوں جھوٹ بولنے کو برا اور اچھا سمجھتا ہے سچائی بولنے کو کسی کو دھوکہ دینے کو برا اور کسی کے ساتھ خیر کرنے کو وہ اچھا سمجھتا ہے تو یہ ہماری جبلت اور ہماری انسٹنکٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے مادہ ودیت کر دیا ہے اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکڑ سکے اس کے بغیر بھی انسان وہی کی تعلیمات کے بغیر بھی اللہ تعالی تک پہنچ سکتا ہے وہی تو پھر نورن اللہ نور ہے تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو اسی لیکچر میں کی ہے وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا اب آتے ہیں جناب اس آیت کی طرف جس پہ اب ہماری بقیہ گفتگو انشاءاللہ اللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہوگی پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ان دو آیات کا اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ سے اس کو ڈسکس کریں گے باقی اپنا جو ٹائم بچ گیا ہے اس میں ولی اللہ ال اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام فدرو بِهَا پس اس سے دعا کرو اس کے ناموں کے ذریعے اس کو پکارو اس کے ان اچھے ناموں کے ذریعے وزر الزین الحدون فی اسما اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو سیون ماکان یا ملون ان کریب جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں ان کی وہ سزا پا جائیں گے یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں طاویل خاص کے اعتبار سے تو مشرقین عرب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے خود سے مونس رکھ لیے تھے اللہ تعالیٰ کا نام ہے العزیز تو انہوں نے اس سے مونس عزا نام کا ایک بھوائز کر لیا تھا اس کی مونس بنا کے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا ہے اللہ تو احد ہے اکیلا ہے اللہ کو لم یلد ولم یولت ولم یکل اللہ حقوف و نحد اور اس کی برابری کا کوئی بھی نہیں ہے تو اس طرح کی کجربی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اختیار کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کا انجام تو ان قریب یہ قیامت والے دن دیکھ لیں گے لیکن سائملٹینیس کنٹراسٹ ہمیشہ حق پر لوگ دنیا میں موجود رہیں گے مممن ممن خلق نہ امتوں یادون ہم نے ایسی امت بھی پیدا کی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اہل حق ہمیشہ دنیا میں رہیں گے ابھی یا اور وہ حق کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرتے ہیں تو اہل حق سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی اہل حق ہمیشہ اس دنیا پر موجود رہیں گے یہ دو آیات ان اللہ تعالی اب اس کانٹیکسٹ میں میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا قرآن پاک اپنے بند کر دیجئے اب ڈٹیل کے ساتھ انشاء اللہ یہ اسمائے اعظم کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی تو یہ ہم نے جو سورت العراب کی آیت نمبر ون ایٹی پڑھی ولی اللہ اسنا اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام فد روح پس اسے پکارو اس کے ناموں کے ساتھ تو یہ بھی توصل اور وسیلہ اختیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالی کے اسماء وسیلے کی کل چھ اقسام ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں وہ آج محل نہیں میں نے اس پہ پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل مسئلہ نمبر 43 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ان چھ میں سے پانچ وسیلے ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے صحیح ثابت ہیں اور ایک ایسا ہے جو ثابت نہیں ہے اور جو پانچ ثابت ہیں ان میں سے پہلا وسیلہ میں نے یہی بتایا تھا اس میں اور یہی آیت پڑی تھی کہ اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام اس کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کے ننانوے نام ہیں 99 جو انہیں یاد کر لے گا یا حفظ کر لے گا یا پکڑ لے گا یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں کیونکہ عربی میں الفاظ ہیں من احساحا دخل الجنہ جو انہیں پکڑ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اور بخاری اور مسلم کے دوسرے طرق میں اس کے ساتھ وہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے یعنی اللہ تعالی تاک ہے یعنی اکیلا ہے اوڈ وطر عربی میں کہتے ہیں اوڈ کو اردو میں ہم تاک کہتے ہیں اللہ وطر ہے اور وطر سے محبت کرتا ہے تو اس کا صحیح ترک بھی الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہمیں اس حدیث کے ساتھ مل گیا لہذا اسی سے اجدہ کئی ایک باتیں لوگوں نے جو ڈیوائز کر لی ہیں تو اس میں کوئی ایسا شری فتوا نہیں لگتا مثال کے طور پر نماز جنازہ میں لوگ تاک صفے بناتے ہیں کوشش کر کے تو اس میں کوئی شری طور پر ممانعت نہیں ہے لیکن اگلی صف مکمل نہیں ہوئی اور زبردستی تاک بنانے کی کوئی کوشش کرے گا تو پچھڑوں کی نماز ہی نہیں ہوگی تو یہ نہیں کام ہونا چاہیے تو کہتے ہیں جی تاک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ تاک پسند کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نمازوں کی فرض رختوں کی تعداد بھی دن رات میں سترہ ہے دو فجر کے چار زہر کے چار اثر تین مغرب چار اشاع یہ بھی جو ہے وہ آٹ بنتے ہیں اسی طریقے سے طواف کعبہ کے جو چکر ہیں وہ بھی سات ہیں لیکن جنت کے آٹھ دروازے ہیں اللہ کے حروف چار ہیں الف لام لام ہا اور محمد کے بھی حروف چار ہیں میم ہا میم دال تو چاہے جفت ہو یا آرٹ ہو یہ دونوں ہی اللہ کے ہیں اسی طریقے سے ہماری جو نمازوں کی فرض رقتوں کی جو تعداد ہے مغرب کو چھوڑ کے ساری ایون ہے دو فجر کے چار زور کے چار اثر کے اور چار اشاع کے تو بہر البتر اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی تاک ہے اور تاک سے محبت کرتا ہے اچھا اب جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک حدیث ہے تین ہزار سو ساتھ جس میں نائنٹی نائن نام گنوائے گئے ہیں سیدنا ابو ہدیرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور اسی روایت کو پکڑ کر جو ہمارے قرآن پاک پاکستان سے پرنٹ ہوتے ہیں انہوں نے وہ چھاپ دیے ہوئے نام نائنٹی نائن قرآن کے شروع میں نائنٹی نائن نام اللہ تعالیٰ کے اور قرآن کے اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نائنٹی نائن نام انہوں نے منسوخ کیے ہوئے حالانکہ دونوں طرف جو نام ہے ان میں سے اکثر نام کتاب و سننے سے ثابت نہیں اور وہ جو روایت ہے تین وہ تمام محدسین کے نزدیک پکی ضعیف روایت ہے اس میں ولید بن مسلم مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی ایک سکم موجود ہیں تو وہ روایت کسی بھی محدث چاہے وہ قدیم محدث ہوں یا آج کے دور کے محدث ہوں شیخ البانی ہوں یا شیخ زبیر علی زہی ہوں رحیم اللہ کوئی بھی اس کو اصول محدثین پر صحیح نہیں سمجھتا تو یہ 99 نام ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ہی نام ہے اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں نام کتاب و سنت سے ثابت ہے تو 99 کا عدد بعض محدسین اس طرف بھی گئے کہ اس سے مراد کثرت بھی ہو سکتی ہے کہ کثرت سے نام ہے ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اور اگر کوئی 99 کی بات بھی کرتا ہے تو وہ خاص کوئی ڈیفائن نہیں ہے کہ کون سے 99 ہے کوئی سے بھی 99 جو صحیح صنعت سے ثابت ہو اس معامل میں اگر کسی کو شوق ہو تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے شرح حدیث جبریل کی ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے حدیث جبریل صحیح مسلم کی بلکہ کتاب الایمان میں پہلی حدیث ہی یہی ہے اس کی جو شرح ایک عرب عالم نے وہ اس کی شرح لکھی تھی اس کا اردو ترجمہ کیا اور ساتھ تحقیق بھی کی اس کتاب کے اینڈ پہ انہوں نے نائنٹی نائن نام قرآن پاک اور صحیح اسناد احدیث سے جمع بھی کیے وہ الحمدللہ کتاب میرے پاس ہے انٹرنیٹ پہ بھی جو یہ ویب سائٹ ہے کتاب و ڈاٹ کام اس پہ پی ڈی ایف اس کا رکھا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں تو وہ 99 کے 99 نام ایک ایک نام کے آگے لکھا ہے یہ فلاں آیت سے ہے یہ فلاں حدیث سے ہے پورے ریفرنس کے ساتھ الحمد اللہ تخریج اور تحقیق کے ساتھ انہوں نے نقل کر دیا ہے اور کچھ تو ہمیں پتا بھی ہے سورت الحشر کی آخری تین آیات کے اندر هو اللہ عالم الغ شہادتر رحمان الرحیم هو اللہ الدیلہ حکیم تو کتنے اسما اس کے اندر بھی آگے اسی طریقے سے سورت الحدید میں بھی آتا ہے تو قرآن پاک میں کافی سارے نام موجود ہیں اور احادیث کے اندر بھی تو یہ 99 سے زیادہ بن جاتے ہیں اب رہا مسئلہ یہ جو قرآن پرنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جو نام لکھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان میں سے کئی ایک نام ثابت ہی نہیں ہے خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نام منصوب کیے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی ایک نام درجنوں نام قرآن پاک اور بخاری اور مسلم سے ثابت ہیں لیکن یہ جو حروف مقدیات کے ساتھ سلوک کیا گیا یاسیم تاہا حامیم جس کا ترجمہ بتایا ہی نہیں گیا اور وہ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں لکھ دیا ہوا ہے اور ایون ہمارے تو سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر لوگوں نے نام اپنے بچوں کے یاسین رکھے ہوتے ہیں کئی لوگوں کے نام ہیں یاسین حالانکہ اس کا مطلب ہی پتا نہیں جب مطلب پتا نہیں تو اس کا نام کیسے رکھا جا سکتا ہے تو یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے اس حوالے سے اچھا بعض لوگ اب اس آیت ولی اللہ حسنا اس کے تحت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گاڈ کا لفظ یا خدا کا لفظ نہیں بولا جا سکتا کیونکہ یہ کتاب و سننے سے ثابت نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے کوئی اسم نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالی کے ناموں کی ٹرانسلیشن کی ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے نام اس کا گاڈ نہیں رکھا اب ایک انگلش جاننے والے کو بتانا پڑے گا گاڈ فارسی جاننے والے کو خدا بتانا پڑے گا لہذا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی رحم اللہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے لا الہ الا اللہ کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں یعنی الہ کی ٹرانسلیشن خدا کی ہے کیونکہ فارسی لینگویج میں جس کو پوجا جائے اس کو کہتے ہیں خدا سب سے سپریم جو ہے اس کے لیے خدا کا لفظ تو انہوں نے اللہ کا نام بھی چینج نہیں کیا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں یہ بہت زبردست ترجمہ کیا اسی طریقے سے گاڈ اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل کچھ خصوصا جو سیلفی اسکالرس ہیں اور خصوصا جو سعودی عرب میں بیٹھ کے تقریریں کرتے پھر رہے ہیں انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر فتوا لگا دیا ہے کہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہاں تک انہوں نے ایسی بدتمیزی کے الفاظ ہمیں بھی ڈاکٹر زاکر نائک سے کئی ایشوز پہ اختلاف ہے علمی لیکن اس کی یہ رزلٹ نہیں نکالنا چاہیے کہ ان کی علمی خدمات کو زیرو سے ضرور دے دیا جائے علمی طریقے سے اختلاف واضح کیا جائے تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں تقریر ریکارڈ کروائی اور میں نے وہ تقریر خود سنی اس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کمپورٹر ہے آپ کا نام آپ کا کام ہے ٹیكے لگانا آپ ٹیكے لگائیں آپ و سنت کی دعوت کیوں دیتے ہیں یہ ایک سلفی اہل حدیث عالم انڈیا کے مراج ربانی صاحب ان کے میں نے الفاظ سنے ہیں حالانكہ اس بندے کی اپنی تقریروں كا اگر میں پوسٹ مارٹم کروں تو شاید کئی ایک فتوے اس میں بھی لگ جائے جتنی وہ جہالت كا ثبوت دیتے ہیں اپنی تقریروں كے اندر اصل میں مولویوں کی روٹی پہ روز... روزی پہ لات پڑ گئی انہوں نے کہا اب یہ ڈاکٹرز اور انجینئرس کو میدان میں اتر آئے ہیں یہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں تو ہمیں کون کھلائے پلائے گا دین کی بنیاد کے اوپر اور یہ لوگ ولنٹیرلی دین کا کام کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اور دوسری طرف عوام کو یہ کہتے ہیں کہ جی کتابوں سنت خود پڑھو ہاک حاصل کرو تو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک ٹھیک ہے اس باز کا عربی بھی غلط پڑھ دیتا ہے یاد تو بالکل اس کی غلط ہی پڑھتا ہے وہ کیونکہ اس نے وہ اس طریقے سے حاصل بھی نہیں کی تعلیم کم از کم پروناسن تو اس کو صحیح کرنی چاہیے ان تمام چیزوں کے باوجود وہ جو علمی خدمت کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے دعوت حق بلند کی ہے ہندوؤں کے اندر کرسچنز کے اندر جیوز کے اندر مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ اس وقت دنیا پہ اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے وہ الحمدللہ تو اس طریقے سے وہ ان کا رد کر رہے تھے تو ان لوگوں کو کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سملیرٹیز بٹوین ہندوائزم اینڈ اسلام سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام اس میں یہ بات کہہ دی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے لیے وشنو کا لفظ استعمال کر لے سنسکرت زبان میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اسی کی عربی میں ٹرانسلیشن ہے رب انگلش میں سسٹینر اردو میں پالنے والا تو اب رب کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں پالنے والا تو ہمیں کوئی یہ و صفات کا مطلب بنا لے گا ہمارے ساتھ کہ ہم نے اللہ کے اسماء کو گھڑ لی ہے تو ڈاکٹر ذاکر راکن نائک نے غلط بات نہیں کی ہے کہ اگر کوئی وشنو یا بھگوان یہ لفظ استعمال کر لیتا ہے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے ہاں اس کی انٹرپریٹیشن اگر کوئی غلط کرتا ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن میں آئے ہیں ان کی بھی کوئی غلط انٹرپریٹیشن کرتا ہے تو ہم تو اس سے بھی اختلاف کریں گے تو الفاظ یہ ساری زبانیں صورت الحجرات پڑھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں مختلف قبائل کے اندر اور زبانوں کے اندر بانٹ دیا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو سنسکرت بھی اللہ کی زبان ہے عربی بھی اللہ کی زبان ہے हیبرو. عبرانی بھی اللہ کی زبان ہے اردو بھی اللہ کی زبان ہے انگلش بھی اللہ کی زبان ہے قرآن عربی میں نازل ہوا اس سے پہلے کتنی کتابیں عربی میں تو نازل نہیں ہوئی ہیں تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے لہذا اس معاملے میں میری جو رائے ہے وہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے ساتھ ہے انہوں نے میرے کو آنسر سیشن جو ریکارڈنگ ہے 35 سوالات اس میں انہوں نے یہ بات کلیئر کٹ کہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے خدا یا گاڈ کا لفظ بولتا ہے تو بالکل جائز ہے بلکہ ان کا موقف یہ تھا کہ اس پہ اجماع ہے امت کا اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا تھا قرآن پاک کا فارسی میں انہوں نے اللہ کا ترجمہ خدا ہی کیا تھا لیکن بعد میں جب لوگوں نے چھاپنا شروع کیا تو وہ اپنی طرف سے اس کو چینج کر دیا اور اس کو جہاں جہاں وہ تھا وہ اللہ لکھنا شروع کر دیا تو اس معاملے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ سب سے بیسٹ ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ٹھیک ہے کا ترجمہ انہوں نے خدا کر دیا معبود اردو میں ہم معبود کہتے ہیں تو یہ اللہ کو اسما کے ساتھ پکارنا یہ پانچ صحیح وسیلوں میں سے ایک وسیلہ بھی ہے اچھا اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات تو ہیں لیکن ان صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رکھا جا سکتا رزملس کے بغیر بغیر مماثلت کیے میں اب دنیاوی طور پہ ایک بات کرتا ہوں اب جو سونے کا کام کرتا ہے ہم اسے انگلش میں کہتے ہیں گولڈ اسمتھ یا سنیا اب سونے کا کام کرنے والا اس کو سنیہارا کہا جاتا ہے سونے کا کام کرنا صفت ہے اور اس صفت کا اسم ہم نے کیا رکھا سنیارا اردو میں بھی پنجابی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں ہم سونار کہہ دیتے ہیں پنجابی میں سنیارا کہہ دیتے ہیں انگلش میں گولڈ اسمتھ کہہ دیتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہے نا ان کے اگینسٹ نام نہیں رکھے جا سکتے ان کو صفات ہی رہنے دیا جائے اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان کے اگینسٹ صفات رکھی جا سکتی ہیں اب مثلاً اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر بائیس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نام المجرمین من تقیمون بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں اب یہ اللہ کی صفت ہو گئی انتقام لینا اللہ کہہ رہے ہم انتقام لینے والے ہیں اب اس سے میں نام ڈوائز کر لوں المنتقم تو یہ غلط ہو جائے گا کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر اللہ کی کسی صفت سے نام نہیں ڈرائیو کیا جا سکتا ہاں اس کے اگینسٹ اللہ تعالی کا کوئی نام موجود ہے تو اس سے سفات بنائی جا سکتی ہیں جیسے نام ہے الرحیم تو آپ اس کے آگے صفات بناتے جائیں رحم کرنے والا رحم فرمانے والا شفقت فرمانے والا جتنی مرضی صفات بناتے جائیں صفات بنائی جا سکتی ہیں لیکن صفات جو ہیں ان کے اگینسٹ نام نہیں بنائے جا سکتے اور لوجیکل ہے کیونکہ نام جو موجود ہے اس کی ایکسپلینیشن کرنے کے لیے صرف بنانی پڑے گی جبکہ صرف جو موجود ہوگی اس کی اگینسٹ نام ڈیوائڈ کرنا بیسیکلی پھر وہ قرآن و سنت والا فتوا پہ لگ جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام خود ڈیفائن کیے ہوئے ہیں لسما اسن بِهَا تو ترجمے کے معنوں میں اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے سسٹینر کر لیتا ہے رب کا ترجمہ یا سنسکرت میں وشنو کہہ لیتا ہے یا اردو میں پالنے والا کہہ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے الحمد جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا علمی لیول ہی اتنا نہیں ہے کہ ان سے اس معاملے میں بحث کی جائے بس انریقے سے ان کی غلطی ان پر واضح کر دی جائے اب اسمائے اعظم کے کانٹیکس میں کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کون سے ہیں کیونکہ آج کل ٹی وی پہ بڑی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے وہ لوگ وظیفے دیر ہوتے ہیں یہ اسم اعظم پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا اور یہ استخارہ کر لیں اور یہ اس طریقے سے حالانکہ استخارہ صحیح بخاری کتاب الدعوات چیپٹر میں موجود ہے کہ فرض نماز کے علاوہ دو نوافل پڑھنے ہیں اس کے بعد دعائیں استخارہ کرنی ہے دیٹس کوئی اس میں نہیں لکھا ہوا کہ خواب آئے گی اور یہ صبد رنگ نظر آئے گا اور سرخ رنگ نظر آئے گا بس اس دعا میں ہی موجود ہے کہ اے اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو میرا دل اس کی طرف متوجہ کر دے اور حالات میرے لیے سازگار کر دے اور اگر یہ میری دین دنیا اور معیشت کے اعتبار سے میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس کام سے پھیر دے اور پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے اپنی تقدیر پہ دیٹس یہ دعا ہے وہ اللہ تعالی خود بخود اس معاملے کو سیدھا کر دے گا یا اگر اس معاملے کو ختم کرنا ہے تو انسان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا اس کے علاوہ استخارہ اور کچھ نہیں ہے یہ تسبیح کے ذریعے استخارہ اور اللہ معافی دے آج کل تو آن لائن استخارہ ہو رہا ہے حالانکہ استخارہ جو ہوتا ہے وہ انسان میں خود کرنا ہوتا ہے کوئی شخص کسی کی طرف سے استخارہ نہیں کر سکتا اس استخارے کی دعا جو صحیح بخاری کتاب و دعوات میں آئی ہے اس میں تو الفاظ یہ ہے کہ اللہ میں تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں اب جس کا مسئلہ ہے بھائی بھوک مجھے لگی ہوئی ہے تو روٹی میرے کھانے سے ہی میری بھوک مٹے گی آپ کی روٹی کھانے سے میری بھوک کیسے مٹ سکتی ہے یا جو میرا درد ہے وہ آپ کیسے فیل کر سکتے ہیں آن لائن استخارا تو یہ کاروبار کا اور روزی روٹی چلانے کا ایک ذریعہ ہے جو تمام ٹی وی چینلز نے شروع کر دیا ہے اور دین کی بدنامی کر رہے ہیں اور لوگ بھی پھر دیکھیں دھڑا دھڑ فون کالس کرتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے مطلب ہم خصوصاً پاکستانی قوم کے بارے میں تو میں کہوں گا بالخصوص کہ یہ ہر معاملے میں شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں تو وہ اللہ تعالی کے معاملے میں بھی چاہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ ہو جائے کوئی شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے امام کائنات سعید الم اللہ شفیح المز نبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں امت کو اسماء اعظم تعلیم فرما دیے ہیں اسی کانٹیکس میں میں انشاءاللہ اللہ دس سعید الاسناد احادیث پیش کروں گا اور پھر انشاءاللہ اسی بھی ہمارا لیکچر بھی کنکلوڈ ہو جائے گا مکمل میں انشاءاللہ بتا دوں گا کیونکہ یہ کرٹیکل ٹاپک ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے تل کا عش کہ کامل دس روزے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی قرآن پاک میں موجود ہے جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا حج تمتو کے موقع پر اس کے پاس استداعت نہیں ہے تو دس روزے رکھ لے تو اس کے اینڈ پہ آتا ہے تل کا عشرتن سات روزے جو ہیں وہ حج کے دنوں میں اور تین گھر جا کر رکھنے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ دی ہے تل کا عشرتن یہ پورے ہوگئے دس اب یہ دس کی نسبت سے یہ دس احادیث میں ان پیش کروں گا تاکہ یہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کے لیے کون سے اسم اعظم ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کون سے وضائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں اور یہ مرشد اعظم بلکہ دی اونلی مرشد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں بلّا خاہب کم غمہ گواہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں ان کی طرف سے جو امام اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم فرمائی ہوئی یہ تمام چیزیں ہیں تمام وظائف ہیں سنت ازگار ہیں اور آخر میں ان شاء اللہ آپ کو یہ پرنٹڈ فارم میں بھی مل جائیں گے میں ان کا تعارف بھی کروا دوں گا ہمارے جو ازگار کارڈ ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھے ہیں ہارڈ کاپیز بھی مل جائیں گی بہر ال پہلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار پانچ سو تریسٹھ اور علی مران کی 173 کے میں ہے یعنی قرآن پاک میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے اور صحیح بخاری میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ کو انہی کلمات مات کے ساتھ پکارا تھا کہ جن کلمات مات کے ساتھ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو مشکل اور پریشانی میں پکارتے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل اور پریشانی میں اللہ کو پکارنے کا ذکر سوریہ عال عمران کی 173 نمبر آیت میں موجود ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر وہ بخاری کے حدیث میں آ گیا کہ جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے یہ وظیفہ پڑا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا اللہ اللّہ الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی وہ بہتر کارساز ہے یہ ترجمہ ذہن میں ہو ویسے تو جتنی مرضی تصمیے کو کھینچ لے حسب اللہ عمل وکیل حسب اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی وہ بہتر کا احساس ہے اور بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں جن لوگوں کو بھی وظیفہ بتاتا ہوں کہ جب بھی یہ اس طرح کے وظائف کرے تو اردو بھی ساتھ پڑھا کریں اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے اب حسب اللہ و نعم الکیل پڑھیں گے ٹھیک ہے عربی ہے لیکن ہماری لنگوسٹک نہیں ہے اس کا دل پہ وہ اثر نہیں ہوتا اگر عربی نہ آتی ہو تو اس کے ساتھ آپ ایک دفعہ یہ بھی کہیں ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی وہ بہتر کا ہے تو اس کا بڑا پڑتا ہے دل جھکتا ہے اللہ تعالی کی طرف کیونکہ ہماری مدر لینگویج ہے سیاب اکرام اور امردوان کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جو کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی بھی عربی زبان تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے قرآن پاک تو ان پہ افیکٹ کرتا تھا حسب اللہ و نعم الوکیل اس کے ساتھ وہ شعر بنا دیا ہوا نعم المولا و نعم نصیر وہ قرآن کی آیت تو ہے وہ کسی اور جگہ پر جا کر آتی ہے اور وہ پکڑ کے تو پورا شعر بنا دیا حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسی کیونکہ تسلی نہیں نہ ہوتی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کے اوپر تو اپنی طرف سے چیزیں انجیکٹ کرتے ہیں جیسے دعا میں بھی کر دیا حالانکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوتی تھی اللہ ربنا آتی فی دنیا حسن وفی اللہ خرط حسنت وکینہ عظابار اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ دوزخ کے عذاب سے بچا لیں اب یہ پرفیکٹ دعا ہے اب مولویوں نے ساز لگا دی واقعہ عذاب القبری واقع نا عذاب الحشری واقع ناجاب المیزان فلا فلا فلا حالانکہ ان بے وقوفوں کو نہیں پتا کہ بخاری اور مسلم کی احادیث کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی اس کی آخرت قائم ہو گئی حیات النبی والے عقیدہ جو مسئلہ نمبر 5 ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس طرح کی احادیث بتائی تھی تو جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی تو مرتے ہی اب یہ ساری معاملات آخرت ہے قبر بھی آخرت میں شامل مزان عمل بھی آخرت میں شامل فل سرات بھی آخرت میں شامل کیونکہ مرتے ہی آخرت شروع ہو گئی تو آپ وسلم کے کی الفاظ کتنے پرفیکٹ ہے ربنا نہ آتی نہ پھر دنیا ہنسنا وخرت ہی حسنا اس کے اندر امپلائڈ ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوام کلمات کے ساتھ مبوز کیا ہے بخاری اور مسلم کی یہ متفق حدیث ہے باقی انبیاء کرام کو کچھ چیزیں عطا فرمائی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے چھ ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بات مختصر اور مفہوم ڈٹیل و فل آخرت حسنت وکینہ ازابار دوسری حدیث بھی صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو الوکالہ چیپٹر کے اندر ہے بڑی لمبی حدیث ہے بہرال اس کا لبے لباب یہ ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر سعید ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ کو آیت ال کا وظیفہ تعلیم فرمایا تعلیم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے ڈسکشن کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ یہ جو انسانی شکل میں تیرے پاس آیا تھا یہ شیطان تھا ہے تو وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی کیا بات کی تھی کہ جو آیت الکرسی پڑھ کر رات کو سو جائے گا اللہ تعالی صبح تک اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اللہ تعالی کے بہاف پہ اس کی حفاظت کرے گا فرشتے کو پکارنا نہیں پکارنا اللہ کو ہے اللہ اللہ اللہ وحی القیوم سورت البکرا آیت نمبر دو سو پچپن آیت الکرسی الحمد اللہ اکثر مسلمانوں کو آتی ہے تو یہ بھی اس میں بھی اللہ تعالی کے اسمائے اعظم موجود ہیں بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو پچاسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت من قرآن قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت السی ہے اللہ لا الہ اللہ الحیوم یہ قرآن پاک کی آیت العظم ہے سب سے بڑی آیت اب اس سے بات پتہ چل گئی آزم کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عظمت ہے ورنہ اس سے بھی لمبی ایک آیت قرآن کی موجود ہے سورت البقرہ آیت نمبر 282 کہ سفر کی حالت میں اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ وسیعت لکھوائیں وہ آیت لمبائی میں اس سے بھی ڈیڑھ گنا ہے لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت العظم نہیں کہا اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو وہ حدیث لیتے ہیں سواد اعظم کی پیروی کرو وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے تو حدیث میں آیا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو جو تعداد میں سب سے زیادہ ہیں وہاں ہے وہاں آیا سواد اعظم یہاں آیا آیت العظم تو آیت العظم تو پھر ان کی ڈیفینیشن کے تحت تو سورت البکرا کی آیت نمبر دو سو بیاسی ہونی چاہیے تھی دو سو پچپن آیت الکرسی نہیں ہونی چاہیے تھی تو آزم سے مراد عظمت والی چیز چاہے عظمت والا گروہ چاہے وہ صحابہ اکرام کی شکل میں تھوڑا سا ہی گروہ ہو وہ عظمت والا گروہ ہے جو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا ہے الحمد اور یہی مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ چھ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت العظم من القرآن سورت الفاتحہ ہے سورت العظم اب یہاں بھی صورت البقرہ ہونی چاہیے تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی سورت قرآن کی صورت الفاتحہ ہے الحمد اور یقیناً اس سے کوئی عظیم سورت نہیں ہے کوئی قرآن کی صورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیوں کہ یہ اللہ تعالی نے ہر نماز میں فرض کر اور بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے جو نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی یہ نماز کا ایک پرمنٹ جز بنا دیا گیا سورت الفاتحہ الحمد اچھا تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں چار ہزار آٹھ صحیح مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو اٹھتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورت البکرا کی آخری دو آیات پڑھ کر سو جائے تو اس کے لیے یہ آیات کفایت کر جائیں گی جو ان آیات میں مانگا گیا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا الحمدللہ للہ الرسول بما انزل ضلاعنون من ربہ والمؤمنون کت ہی و کتبی و رسولی اور اس میں بھی آگے چل کر اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسن آتے ہیں الحمد بلکہ میں اس آیت کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تجزیے ایمان والی دو آیات ہیں سارے ایمانیات اس میں آ جاتی ہیں رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس لیے ہم نے اذکار والے کارڈ میں بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے چوتھی حدیث صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق 6880 اور مسلم امام احمد میں سات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو تین دفعہ پڑھ لے آروی کالمات میں اللہ تعالی کے کلمات تامہ کے ذریعے اس کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی تو اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے یہ بھی اللہ کے اصواء کے ذریعے تو جو شخص رات کو یہ تین دفعہ پڑھ لے تو اس پر کسی قسم کا زہریلے جانور کا ڈنک بچھو کا یا سانپ وغیرہ کا اثر نہیں کرے گا یہ الحمد بہت زبردست وظیفہ ہے یہ بھی اذکار والے کارڈ میں موجود ہے پانچویں حدیث جامعہ ترمزی اور سن بد دونوں میں موجود ہے ترمزی میں تین ہزار تین سو اٹھاسی میں پانچ ہزار اٹھاسی آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے تین دفعہ بسم اللہ, اللہ, اللہ لا فی الارض ولا فی العلیم اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے کتنے اسماع اعظم آ گئے اللہ کے نام کے ساتھ لا سی فل ارد وسما کہ جس کے نام کی برکت یہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی سمیع العلیم اور وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے یہ تین دفعہ جو پڑھ لے صبح کے وقت شام تک اسے کوئی ناگہانی آفت یا مصیبت یا حادثہ پیش نہیں آئے گا اور جو شام کو پڑھ لے تین دفعہ صبح تک کوئی اس قسم کا حادثہ اس کو درپیش نہیں ہوگا یہ بھی ہم نے اپنے والے کارڈ میں وظیفہ ڈالا ہوا ہے وہ انشاءاللہ میں اینڈ میں تعارف بھی کروا دوں گا اپنے اس کار والے کارڈ کا اچھا اس میں اس حدیث میں بڑی زبردست بات آگے چلتی ہے کہ جب یہ حدیث وہ تابعی بیان کر رہے ہوتے ہیں ابان بن عثمان تابعی انہوں نے سنی ہوتی ہے سیدنا عثمان غنی سی حدیث تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سن کر اپنے شاگرد کو تعلیم فرما رہے ہوتے ہیں اس حالت میں کہ خود فالج کے مریض ہوتے ہیں تو وہ تبا تابی ان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں تو وظیفہ بتا رہے ہیں اپنی تو آپ پہ اتنی بڑی ناگہانی آفت پہنچی ہوئی ہے گل تو بڑی صحیح کی تھی انہوں نے کہ آپ پہ تو خود فالج ہے تو انہوں نے آگے بڑا زبردست جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرح مت دکھو اللہ کی قسم میں نے عثمان پر جھوٹ نہیں باندھا میں اس دن دعا پڑھنا بھول گیا تھا جس دن مجھ پر فالج کا اٹیک ہوا آپ ذرا یقین دیکھیں اور یہ امام ابود امام ترمزی نے اس تبادی کا یہ پورا واقعہ اس عدیز کے ساتھ نقل کیا کہ کتنا کامل یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کے اوپر تابعین کو کہ انہوں نے کہا کہ مجھ پہ کا اٹیک ہوا ہی اس لیے کہ میں نے اس دن یہ وظیفہ نہیں پڑھا تھا ورنہ میرے یہ ناگہانی آفت مجھے نہ پہنچتی البتہ اس میں یہ یاد رکھیے گا جس کی موت مقرر ہو چکی ہے وہ تو آ کر رہے گی وہ نہیں ڈال سکتی کسی بھی وظیفے کے ساتھ البتہ باقی یہ معاملات اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کرم فرماتا ہے الحمد یہ پانچویں حدیث ہوگی چھٹی حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار چار سو چوبیس اور المسترک للحاکم میں موجود ہے دو ہزار نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں یہ دعا مانگا کرتے تھے یا ہیو یا قیوم بے رحمتی کا استغیب اے خود سے زندہ اور ہر چیز کو زندہ رکھنے والے قائم رکھنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماح کے ذریعے ہے یا ہیو یا قیوم اور یہ اسمائے اعظم ہیں یا حیو یا یات الکرسی میں بھی موجود ہیں اور آگے ایک حدیث بھی پرٹیکولر اسمائے اعظم کے لفظ کے ساتھ انہی الفاظ کے لیے آ بھی جائے گی انشاءاللہ اللہ اور المستر الحکم میں آگے بھی الفاظ ہیں ہم نے اس کار کارڈ میں پورا وظیفہ ڈالا ہے ولا تک اے اللہ میرے تمام کاموں کو سوار دے اور مجھے پلک جھبکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا اے اللہ تو ہی مجھے سنبھالنا الحمدللہ اور یہ سیدہ فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ مجھ سے لے لے یہ تحفہ کہ صبح و شام یہ دعا ضرور مانگ لیا کر یا یا قیوم اصلح لی کلہ ولا تکلنی نفسی ساتویں حدیث یہ رکت انگیز چیز ہے جامعہ میں انٹرنیشنل منی کے مطابق تین ہزار پانچ سو پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارا تھا ان کلمات کے ساتھ لا اللہ انتا سبحان کا انی کنوین اور یہ وظیفہ قرآن میں بھی آیا ہے سورت الانبیاء آیت نمبر 87 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پھر میں اس کو تھوڑا بریف بھی کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے حضور یونس علیہ السلام کی دعا لا اللہ الا انت سبحان کا انی کم من الظالمین کے ذریعے متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا اللہ کبیرہ الحمد اللہ وسبحان سبحان اللہ بکرتم واصیلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تائید بھی قرآن میں ہے کیونکہ جب یہ دعا آئی سورت الانبیاء آیت نمبر 87 لا الہ اللہ انت کا انی کم من الظالمین اللہ تعالیٰ نے ساتھی شاخ نمایا وکا ذالی کا وکا ذاعلی کا نم بالکل اس طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ان کلمات کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا اور اس کا کلائمیکس میں کہتا ہوں کلائمیکس ہے اس وظیفے کا اہمیت کا سورہ اقصفات کی آیت نمبر ایک سو چوالیس یہ سورہ یاسین سے اگلی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے یعنی اتنا اطاف تھا اللہ تعالیٰ کا کہ یونس علیہ السلام پھر قیامت والے دن ہی مچھلی کے پیٹ سے نکلتے اگر ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکار لیتے لا الہ الا انت سبحان کا ان من تم اور یہ میں کہتا ہوں کہ توبہ کرنے کے لیے بیسٹ دعا ہے یہ اس سے بیسٹ الفاظ میرے علم میں نہیں ہے لا اللہ اللہ انتا اللہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی نک تو پاک ہے تجھ سے تو غلطی نہیں ہو سکتی نا امنی کن تمہیں نظر والی بے شک میں ہی غلطی کرنے والا ہوں ظلم کرنے والا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے آپ رحمت کو اٹریکٹ کیے کہ اے اللہ میں تو انسان ہوں میں تو غلطی کروں گا سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی اور میں انسان ہوں میری تو لچاری ہے میں تو غلطی کروں گا تو مجھے معاف کر دے کتنا بیسٹ انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا لا الہ الا انت سبھانک میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی غیرت کو بھی کیا جوش آیا ہوگا اس دعا کے اوپر اور وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جوش آپ دیکھ لیں سورہ استافات آئے نمبر 144 کہ اگر یونس یہ الفاظ نہ کہتا تو اس دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے لیکن الفاظ یہ اس نے ایسے زبردست کہہ دیے لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین تو یونس علیہ السلام الا نبینا علیہ الصلات والسلام کہ یہ دعا الحمدللہ پرفیکٹ اس میں اعظم ہے لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اور یہ ایت کریمہ کے نام سے بھی مشہور ہے اور لوگ گھروں میں سوال 700000 دفعہ اور یہ وہ سارے کام کرتے ہیں اور بڑی اگر بطیاں روشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا گرم وظیفہ ہے اپ نے سنا ہوگا اور یہ, یہ, یہ حالانکہ جس بندے نے یہ وظیفہ پڑھا ہے تافون اور بدبو والی جگہ پہ پڑھا ہے مچھلی کے پیٹ میں میدے سے زیادہ کوئی تافون والی جگہ نہیں ہوتی ہے اور قرآن کے الفاظ ہے اندھیروں میں ہمیں پکارا ہے کوئی اندھیرا نہیں تھا کوئی اگر اگربتی روشن نہیں تھی کوئی لائٹ روشن نہیں تھی ظلمات میں اندھیروں میں ہمیں پکارا اس حالت میں لا اللہ سبحان کا انی کل تم ظالمین کوئی اس کے لیے وزو پروٹوکال نہیں ہے نماز کے علاوہ یا قرآن پاک کو چھونے کے علاوہ کسی اور ذکر کے لیے بھی وضو پروٹوکول نہیں ہے صحیح مسلم محدیث عمائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر حالت جنابت میں بھی کرتے تھے تو عماں عائشہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے چاہے وہ حالت جنابت کی کیوں نہ ہو یعنی گزل فرض ہو اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے ذکر کا کوئی پروٹوکول نہیں اب یہ درچے ہے قرآن کی آیت ہم آیت کے طور پہ ایسے نہیں پڑھ رہے ہوتے جب عام حالت میں پڑھتے ہیں کسی پہ غسل بھی فرض ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے یہ دعا کے طور پر کیونکہ حدیث میں یہ دعا کے طور پہ بھی آئی اس طرح قرآن پاک میں جتنی دعائیں ہیں چاہے وہ قرآن پاک کی آیات ہیں لیکن جب ہم ان کو عام حالت میں دعاؤں کے طور پہ مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے وضو ایون غسل بھی نہ ہو کسی شخص کا تو کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے وہ قیدا علی کا ننجل ممنین اور اس طریقے سے ہم مومن کو نجاتے تھے اللہ آٹھویں عدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق تین ہزار چار سو پچہتر اور سنب میں ایک ہزار چار سو ترانوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو رہا تھا دعا کرتے ہوئے اللہ حما انسو کا انت اللہ لا الاح اللہ انتل احد الم یل ود ولمت یہ کلمات پڑھے اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اس نے اسم آزم کے ذریعے اللہ کی طرف دعا کی ہے اور پھر دو جملے شاد فرمائے جب بھی اس اسم آزم کے ساتھ اللہ کی طرف سوال کیا جاتا ہے تو وہ اتا فرماتا ہے اور جو اس کے ذریعے دعا مانگتا ہے اللہ تعالی قبول فرماتا ہے سبحان اللہ یہ اسم آزم کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اس وظیفے کے لیے اللہ انی اص کا اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کا انت اللہ یہ بے شک تو ہی اے اللہ ہے میرا رب لا اللہ الا تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے اور بے نیاز ہے اللہ لم یلد ولم یو چوکہ ایسا ہے کہ جو کسی کا نہ تو باپ ہے نہ بیٹا نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ولم یق اللہ کف ون اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے کوئی ایک بھی آتا نہیں جو اس کی برابری کا ہو ولم یق اللہ کف نومی حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار چار سو اٹھہتر سنن بدود ایک ہزار چار سو چھیانوے سنن ابن ماجہ تین ہزار آٹھ سو پچپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کا اسم اعظم قرآن کی ان دو آیتوں میں موجود ہے لیکن آپ نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ وہ کون سا ہے ان دو آیتوں میں موجود ہے وہ کون سا ہے سورت البکا کی آیت نمبر ون سکسٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی و الاحکم الاح واحد لا الہ اللہ اللہ الرحمن الرحیم فرمایا اس کے اندر بھی اس میں اعظم موجود ہے اور سارے اللہ تعالیٰ کے اسماعی ہی ہیں الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی آتے ہیں اور دوسری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور علیہ کی شروع کی آیت پڑی الفلام اللہ الا اللہ اللہ القیوم وہی آیت القرسی کا پہلا حصہ جس میں میں نے کہا تھا نا کہ یا, حیو یا قیوم یہ اسمائے اعظم ہیں اللہ تعالیٰ کے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسمائے آزم موجود ہے اس میں آزم موجود ہے اور دسویں اور آخری حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل لمبی کے مطابق 3575 اور پانچ سو پچہتر دعود میں 5082 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوضات صبح اور شام تین دفعہ پڑھا کرو جو یہ پڑھ لے گا اس کے لیے یہ معوضات ہر شہر سے کافی ہو جائیں گے معوضات تین پناہ دینے والی چیزیں یہ تاؤز لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے تو تین پناہ دینے والی صورتیں صبح شام تین تین دفعہ تلاوت کر لیا کرو تین دفعہ صبح تین دفعہ شام یہ ہمارے اذکار والے کارڈ میں بھی ہے یہ ہر شاید سے تمہیں کفایت کر دے گی اور یہ پناہ دیں گی اللہ کی پناہ جنوں کے اگینسٹ جادو کے اگینسٹ ہر چیزوں کے اگینسٹ یہ پناہ دیں گی اور ان میں وہ دو صورتیں بھی ہیں جو بہاری اور مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی اور اس کے بعد نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی, کبھی جادو ہوا نہ کبھی کسی سے پہ ہوا جب یہ وزیفہ نازل ہو گیا وہ تو ایک اللہ تعالی نے ذریعہ بنایا شان نزول کا اس کے بعد کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا یہ تعلیم کے لیے تھا اور وہ آخری تین صورتیں معوزات پہلی سوراس اللہ دوسری کلا فلک اور تیسری کلاس یہ تین صورتیں ہیں تین دفعہ صبح تین دفعہ شام بلکہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل کے مطابق پانچ ہزار سترہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ آخری تین صورتیں تین دفعہ پڑھ کر اپنی مبارک ہتھیلیوں پر پھونک کر اپنے پورے جسم پر یوں دم بھی فرمایا کرتے تھے یہ صحیح دم ہے سنت دم پانچ ہزار سترہ نمبر حدیث صحیح بخاری کی حتیٰ کہ ام آئشہ کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ہاتھ اپنے ہلا نہیں سکتے تھے بیماری کی شدت کی وجہ سے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پڑھ کر اور بڑے الفاظ زبردست ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر پڑھ کر پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ ملتی تھی اپنے ہاتھوں کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو ظاہر ان ہاتھوں کا ان مبارک ہاتھوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا نا تو یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی موجود ہے بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امنگ کے مطابق 1886 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کسی میں یہ قدرت ہے کہ وہ رات کے حصے میں تہائی قرآن پڑھ لیں صاحب نے کہا یا رسول اللہ کس میں اتنی قدرت ہوگی کہ تہائی قرآن ون تھرڈ آف قرآن پڑھ لے تو فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو تہائی قرآن کے برابر ہے صحیح مسلم میں تو اسی سے وہ چیز بنی کہ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو قرآن پاک کا ثواب ہے تو سواب ضرور ہے لیکن پورا قرآن پڑھنے کی طرح نہیں ہوگا ثواب ضرور مل جائے گا کیونکہ نیکیاں قیامت والا دن تولی جائیں گی گنی نہیں جائیں گی اسی طریقے سے بہاری اور مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص تلاوت کیا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائے گی کہ یہ کرتے ہیں ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورج سے بڑی محبت ہے اور ہر مسلمان کو محبت ہونی چاہیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہر مسلمان کو ایک دلی لگاؤ اعلی درجے کا ہونا چاہیے پورے قرآن کے ساتھ دو صورتیں ایک صورت الفاتحہ جس کا میں نے بتایا کہ جس, جس کے مقابلے کی کسی اور صورت کی فضیلت نہیں اور ہر نماز کی ہر رکت میں اور دوسری یہ صورت اخلاص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں جب شکایت کی, کی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو صورت الاخلاص کی محبت جنت میں داخل کر دے گی الحمد تو یہ محبت صورت الاخلاص کے ساتھ ہر مواہد کو ہونی چاہیے یہ تو توحید کی پرفیکٹ ڈیفینیشن اس کے اندر الہ اللہ احد اللہ یق اللہ کفت اس تعریف پہ کائنات کی کوئی غلطی پوری نہیں اترتی یہ پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے توحید کی الحمدللہ اگر کوئی سوال کر بیٹھے کہ توحید کی پرفیکٹ ڈیفینیشن قرآن میں کہاں ہے تو وہ سورہ اخلاص ہے اور سورہ اخلاص کی ایکسپلینیشن کہاں ہے قرآن میں ہی ہے آیت القرسی آیت الکرسی میں سورہ اخلاص کی ایکسپلینیشن ہے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر وظیفہ تعلیم فرمایا فرض نماز کے بعد بھی فرمایا صحیح حدیث ہے ہمارے اسکار والے کارڈ میں موجود ہے سنن نسائی القبرا کے اندر یہ حدیث صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نو نو سو اٹھائیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو شخص فرض نماز کے فورن بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا ان اللہ یہ <سلام> تو بھائی ہم نے سنت ازکار ڈسکس کر لیے بلکہ دس سے زیادہ آگے ان دس کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت وظائق موجود ہیں مثلاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ شریق الحمد وهو علا كل کئی قدیر یہ وظیفہ ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور وظیفہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اہ اللہ واللہ اکبر اور بخاری میں آگے بھی الفاظ ہیں. ولا حول ولا قوت الا ہے ولاح و یہ تجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے العلی عظیم بھی ساتھ موجود ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی متفق حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ نہیں ہے ہمت گناہوں سے بچنے کی اور نہ طاقت ہے نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے لا حول ولا قوت اللہ باللہ اس سے بیسٹ کیا دعا ہو سکتی ہے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ بھی اس میں آزم ہے اس کے علاوہ کئی ایک چیزیں موجود ہیں اب یہ میں آخر میں وہ اسکار کارڈ کا تعارف کروا دیتا ہوں یہ ہمارا ایک گرین کارڈ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ ہم گرین کارڈ بھی دیتے ہیں اور بلو کارڈ بھی دیتے ہیں یہ ہے آخرت کا گرین کارڈ اور بلو کارڈ یہ گرین کارڈ جو ہے یہ فرض نماز کے بعد سنت اذکار ہے اس میں مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اور ساتھ دکھا ہے تمام احادیث کے نمبرز علماء ہرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے اور الحمدللہ اللہ ان دونوں ازکار کارڈ کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر علی زئی رحیمہ اللہ نے خود کی تھی احادیث کے صحت کے اعتبار سے اور یہ الحمدللہ للہ علیہ وجہ بصیرت السلام والوں کا جو اذکار والا کارڈ ہے اس سے بھی بیسٹ ہے اس میں بھی ضعیف روایتیں ہیں لیکن الحمدللہ اس میں کوئی ضعیف روایت میں نے شامل نہیں کی تو یہ الحمدللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر سنت اذکار والا جو پورشن ہے اس میں اس کی پی ڈی ایف فائل رکھی ہوئی ہے اب میں نے کچھ بھائیوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا اینڈرائڈ بھی بنا دیں تاکہ ہمارے جو ٹچ اسکرین موبائل ہے اس پہ آسانی سے ہی بھی سکے ویسے بھی یہ اس, اس کا اوریجنل پی ڈی ایف ہم نے رکھا ہے اوریجنل پی ڈی ایف جو کورل ڈرا کی فائل سے بنا ہے وہ بڑا زبردست اس کو جتنے مرضی بڑا کر لیں پکسل اس کے ٹوٹتے نہیں ہے تو اس میں فرض نماز کے بعد کے سنت ازگار گرین کارڈ میں موجود ہے یہ ہر بندے کو لیکچر کینٹ میں ہم دے دیتے ہیں اور دوسرا ہے یہ بلو کارڈ اس میں صبح و شام کے ازگار موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کون کون سی ازگار کرتے تھے کون سی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے پورے پورے اسناد کے ساتھ ان کے فضائل اور ساری چیزیں اس میں ڈیٹیل سے موجود ہیں اور ان کارڈ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان دونوں کارڈ میں, میں میں نے شروع کے پیجز کے اوپر اس کے جو پہلا حصہ ہے اس پہ ذکر کی فضیلت بھی قرآن پاک سے نقل کی ہے یعنی فرض نماز کا جو کے بعد ہم اذکار کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن سے دیا ہے اور صبح و شام کے جو اذکار کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن سے دیا ہے اور احادیث علی الحمد اس کا ثبوت دیا ہے اور اس کی فضیلت بھی بتائی ہے تاکہ ایک شخص جو ہے اس کی طرف مائل ہو مثلا ایک حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے یہ میں نے حدیث میں لکھی اور ایک بڑی وجد امیز حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں 3792 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے اور یہ بغیر صنعت کے امام بخاری بھی اپنی کتاب صحیح بخاری میں لے کر آئے پوری صنعت ابن ماجا میں تین ہے کہ جب کوئی شخص میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس سے بات پتا چلی کہ ہونٹ ہلا کر ذکر کرنا یہ افضل ہے یہ ادھر بعض تصب کے لوگ کہتے ہیں دل میں ذکر کریں تو وہ افضل ہے نہیں دل میں ذکر خود بخود ہوگا زبان اور ہونٹ بھی ہلنے چاہیے ہر ہر اس عمل بل ہونا چاہیے اسی لیے تو نماز دل میں نہیں بھائی اسلام کے جتنے اذکار ہیں وہ سارے ہی زبان کے ساتھ ہیں جتنے ادکار ہیں زبان سے اگر آپ دل میں کہیں تو جانور زبان نہیں ہوگا حرام ہو جائے گا تقبیر بھی آپ کو کہنی ہوگی زبان کے ساتھ اسی طریقے سے جتنے اذکار ہیں نماز پڑھنی یا اپنے کانوں تک پہنچنا ضروری ہے تو یہ اذکار کارڈ اور ایک ہم نے یہ پبلک لیول پہ ریسرچ پیپر نمبر سیون جس میں ٹین کمانڈمنٹس اور ہمارا منیچ لکھا ہے اس کے اینڈ پہ بھی یہ پانچ جو کریٹیکل وظیفے تھے یہ میں نے اس میں لکھ دیے اور اس کی ہیڈنگ بنائی تھی اٹریکٹو جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچاؤ کے لیے صحیح سنت وظاہر تاکہ لوگ بجائے وہ اپنے اپنے بزرگوں اور سلسلوں کے جالی وظیفے پڑھنے کے ان وظیفوں کو پڑھیں یہ پانچ اس میں سے کریٹکل ازکار جو ہیں وہ میں نے الحمدللہ اس میں لکھے یہ بھی ریسرچ پیپر نمبر سیون جو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بالے اس کو اللہ سے کرنے کی ضرورت نہیں یہ سارے ذکر جو ہیں یہ اس بلو کارڈ جو صبح و شام کا اذکار کارڈ ہے اس کے اندر یہ سارے ذکر موجود ہیں اور الحمد اس کی ساری کی کمپوزنگ میں نے خود کی اور اس عربی میں جو یہاں پر جو ہماری تاج کمپنی والی جو عربی ہے محمدی بولڈ فاؤنڈ اس میں یہ ساری عربی لکھی ہوئی ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو اب آخر میں میں برکت کے لیے ایک حدیث بتا دوں یہ تمام ازکار کارڈ پہ بھی میں نے حدیث لکھی ہوئی ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق پانچ سو ترانوے نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز پڑھی اس کے بعد اللہ کا ذکر اور درود پڑھے بغیر دعا شروع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامنٹس دیے کہ اس نے دعا کرنے میں جلدی کی پھر اسے بلایا اور پیار اور محبت سے سمجھایا کہ جب بھی دعا کرو پہلے اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور وہی واللہ اللہ علیہ الحسن فدی وہ اسماء آپ نے سن لیے یہ اللہ کا ذکر کرو اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے دعا مانگو اتنے میں صحابہ کہتے ہیں ایک اور شخص آیا اس نے نماز پڑھی اس نے اللہ تعالی کی حمد بیان کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درو شریف پڑا اور پھر دعا کرنی شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل توڑتا سل توڑتا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگا دی کہ ذکر اور دروج شریف پڑھ کر جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے یہ کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے اللہ کا ذکر اور درو شریف تو اس میں درود کا بھی آپ یاد کر لیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے ہم نے اذکار کارڈ پہ بھی ڈال دی بخاری میں چار ہزار سات سو ستانوے مسلم میں نو سو آٹھ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی صورت الحضاب آیت نمبر ففٹی سکس آیت درود ان اللہ و ملائی قطع سلن نبی تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام تو تعلیم فرما دیا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ائن نبی یو رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمیں درود تعلیم فرمائے تو پھر آپ نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا جو اہل سنت اور اہل تشہیوں کے درمیان کامن ہے پوری امت کا اجماع ہے باہر نکل کے نماز سے تو سارے پھر اپنے اپنے درود لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی یہ درود ابراہیمی تو ناقص ہے اور اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں اپنے بزرگوں کے درد خضری اور فلانا اور فلانا اپنی طرف سے ڈیوائز کیے ہوئے درود جبکہ نماز کے اندر سارے متفق ہیں اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلی اعلیٰ ابرحیم و الا علی, علی ابرحیم احمد مجید اللہ مبارک اللہ محمد محمد کما بار یہ دروشری شریف پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے اور دروشری پڑھ کے بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب تم نماز میں تشہد و درود پڑھ چکو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو چاہو مانگو تو نماز میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہی رکھی ہے پہلے اللہ کا ذکر اتحیات اللہ وسلم بات اے اللہ میری تمام زبانی میری بدنی اور میری ساری مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں یہ اللہ کا ذکر کیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درو شریف پڑھا السلام علیکم نبی السلام پڑا پھر دروشی اور اینڈ پہ ہم دعا مانگتے ہیں جا کے جتنی بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ عمینیہ ادبی امین آغاب جہنم و من عذاب القبر امین الفطنۃ المہیا والماد امین شریف المسیحطال اللہ محبانات دنیا حسنت وفی اللہ حسنت یا رب جانیمت صلاحیت جتنی دعائیں ہیں ہم وہ ذکر اور دروج کے بعد تو یہ نماز میں ہی اللہ تعالیٰ نے سلیقہ سکھا دیا ہے الحمد دعا مانگنے کا کہ اللہ کا ذکر اور اس کے بعد درود شریف اور پھر دعا اب دعا بھی الگ سے ایک بہت بڑا ٹاپک ہے دعا کی فضیلت دعا کا طریقہ کار اور اس کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ آلریڈی میں نے حج والا جو لیکچر تھا مسئلہ نمبر چون بی اس میں شروع میں میں نے دعا سے ریلیٹڈ ساری ڈسکشن کی تھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دعا کی اہمیت کے حوالے سے اور احادیث اور آیات اور دعا کے صحیح احکام و مسائل کیا ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اور کیوں قبول ہوتی ہے کیسے قبول ہوتی ہے وہ آج میں نے ڈسکس نہیں کیا انشاءاللہ تعالی اس لیکچر کے ساتھ ہم وہ جو تقریباً پندرہ بیس منٹ کا کلپ ہے وہ وہ بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم جوڑ کے تو یہ مسئلہ نمبر ایٹی ٹو کو اپلوڈ کر دیں گے اہل ڈاٹ کام پہ تاکہ یہ ساری پرفیکٹ گفتگو ایک جگہ ہی مکمل ہر حوالے سے ہو جائے مسئلہ نمبر ایٹی ٹو آ اسم اعظم وظائف اور دعا کے صحیح احکام و مسائل یہ انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر دیں گے اپنے یوٹیوب کے چینل پہ بھی اور ٹیون ڈاٹ پی کے کا بھی چینل بن چکا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے اور یوٹیوب پہ بھی چینل انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے موجود ہے اور سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے نام سے بھی موجود ہے مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے دعا کے کانٹیکس میں میں دو آیات اور پانچ احبیز یہاں شروع میں ہی بیان کروں گا کیونکہ حج میں اہم ترین عبادت دعا بھی ہے اور خصوصاً میدان عرفات میں تو کسی عبادت کا کوئی ذکر نہیں ملتا سوائے دعا کر تو میدان ارفات کے اندر سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ دعا کرنا ہے لہذا دعا کی اہمیت کے حوالے سے شروع میں میں ڈسکس کر دیتا ہوں بھائیو قرآن پاک میں دو مقامات پر دعا کی اہمیت کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا مقام ہے صورت البقرا عائد نمبر ایک سو چھیاسی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق تو ان کو فرما دیجئے کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں اجیب الدعوتان میں ہر پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے لیکن شرط کیا ہے فل یس سجیبلی تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکے تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو جو رسپانس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمانے والا ہے اس آیت کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسانیت کا میگنا کارٹا سترویں صدی کے اندر انگلینڈ کے اندر ایک قانون بنا تھا جس کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے جس کے تحت کوئی بھی شخص عوام الناس میں سے اپنا مسئلہ لے کر وقت کے حکمران کے سامنے جا سکتا ہے اس کا دروازہ کٹکھٹا سکتا ہے جس کو وہ کہتے تھے میگنا کارٹا تو انسانیت کا میگنا کارٹا ہے یہ آیت سورت البکرا آیت نمبر 186 کہ ہر شخص اپنے رب سے مانگ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنے والا ہے الحمدللہ لیکن شرط کیا اللہ کا حکم بھی ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور دوسری اہم ترین آیت سورت المکمن کی آیت نمبر ہے ساٹھ وکال ربو اور تمہارے رب نے یہ ارشاد فرمایا خود اونی استا اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا ان لبینہ یہ تقبر عبادتی بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے تبر کرتے ہیں مجھ سے دعا نہیں مانگتے سید غلون جہنم داخرین ایسے لوگوں کو میں عنقریب زلیل و قوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا ولے آبودہ ہمارا رب کتنا بڑا شہن شاہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ دنیا کے امیر لوگ دنیا کے بڑے اسٹیٹس والے لوگوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں جو میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کریں گے میں ان کو ذریع و خار کر کے دوزت میں داخل کروں گا اس آئس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ دعا بھی عبادت کی ایک شکل ہے وہ عیا کا اس لیے میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں دعا صرف اللہ ہی سے دعا اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے نہیں ہو سکتی اور یہی آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاوت کی صحیح حدیث موجود ہے جامعہ تمی کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار تین سو بہتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارشادہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت المؤمن کی یہی آئے تلاوت فرمائی وقال رب ادر عبادتی سید اول جہن تو اپنی بات کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئد مبارکہ کو کوٹ کیا اب پانچ صحیح السناد احادیث دعا کے حوالے سے پہلی حدیث مسند امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل کے مطابق گیارہ اور امام بخاری کی الادب المفرد کے اندر سات نمبر حدیث ہے المستق الحاکم میں بھی موجود ہے اور امام زہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے بہت زبردست حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کو تین میں سے ایک تو عطا فرما ہی دیتا ہے نمبر ایک یا اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے نمبر دو اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے یعنی نیکیوں کی شکل میں اور نمبر تین اس کے مثل اس سے کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے دعا کسی چیز کی مانگنے کی وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے الحمدللہ تو سیاب اکرام علی امردوان نے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنی تو عرض کیا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت دعائیں قبول فرمانے والا ہے الحمدللہ للہ دوسری جامعہ تر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین نمبر حدیث تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں بھی اپنے رب سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرے یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے بھائی. اللہ تیسری حدیث بھی جامعہ تر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے بہت لمبی حدیث اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دلائی کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرنے کے بعد شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے تو یہ دعا کا پروٹوکال ہے ایک صحابی نے اسی طرح کیا کہ اللہ کا ذکر اور اس کے بعد شریف پڑھ کر دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا سن تو اٹا سن تو اٹا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا الحمدللہ یہاں پر یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیں کہ المسترب الحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا تمہارا رب اس شخص سے حیا فرماتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اس کے ہاتھوں کو محروم لٹائے لہٰذا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ آجزی کی علامت اور اس میں تینوں طریقے ہیں کندھے کے برابر بھی کر سکتے ہیں چہرے کے برابر بھی یا اتنا اونچا کر سکتے ہیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے جیسا کہ احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا اس حالت میں ثابت ہے بخاری اور مسلم میں یہ تینوں طریقے موجود ہیں اور وہ حدیث بھی صحیح ہے ال المفرد کے اندر امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنا ما دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے لہٰذا یہ دو صحابہ سے ثابت ہے لہٰذا یہ حدیث مقوف سنت ٹھہری اور ویسے بھی مسلمانوں کا عملی سواتور اور اجماع بھی اس بات پر ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرے جائیں دعا کے اینڈ میں اس بعد میں میں اصل میں بعض علماء عرب نے جو اس کو بدت قرار دیا ان کا میں علمی محاطبہ کر رہا ہوں اس میں, میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مثلا نمبر 75B کے کے اندر بدع کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے اور چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی اللہ ربنا آتینا پھر دنیا عذاب النار اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا واقینہ عذاب النار ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے اور الحمد یہی دعا سورت البکرا میں آئے نمبر دو سو ایک کے اندر حج کے کانٹیکس میں آئی ہے حج کے کانٹیکسٹ میں کہ اللہ کے ایمان والے بندے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں ربنا آتی نا پھر دنیا حسنا و فلّہ قرتی حسنۃ وقینہ آذابار اور اسی کانٹیکس میں سنبی سن دعد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طوافِ کعبہ کے دوران رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہی دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتی نا پھر دنیا حسنا و فل اللہ قرت حسنت وقینہ آزا جو الفاظ ایڈ کر دیے یہ تمام الفاظ مولویوں کی فیبریکیشن ہے قرآن و سنت میں کسی ضعیف صنعت سے بھی وہ بدخلنا جنتم عال ابرار یا عزیز یا وفار یہ اپنی طرف سے لوگوں نے ایڈ کی ہوئی بات ہے ملب اللہ تعالیٰ اتنی دعا قرآن میں اندر, اندر آئی ہے ربانہ عتینہ پھر دنیا حسنہ وافی اللہ تعالیٰ حسنت القینہ آداب اللہ بخاری اور مسلم میں ساتھ ہے اللہ عما بس اس سے زیادہ لیکن, لیکن لیکن لیکن یہاں پر ایک کڑوی گولی لے لیں دعاؤں کے حوالے سے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار تین سو چھیالیس نمبر حدیث ہے اور یہ پانچویں حدیث دعا کے کانٹیکس میں دی. میں تو بالکل ننگی بات کرنے والا انسان ہوں لہذا یہ حدیث میں نے یہاں پر ضروری سمجھی کے بیان کی جائے صحیح مسلم دو ہزار تین سو چھیالیس یا صد اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے پراندہ بال بکھری ہوئی اس کی حالت کپڑے اس کے میلے یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ عام انسان کو بھی اس پر ترتا ہے اور پھر وہ ہاتھ لمبے کر کر دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب لیکن وہ اس حال میں دعا کرتا ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور حرام کی غذا کے ساتھ وہ پرورش چڑھا ہے اللہ ایسے کی دعا کیسے قبول کرے رسک کے حلال از دا لکمس آف ایمان اگر رسک کے حلال نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے تو دعائیں کہاں سے قبول ہونی ہیں تو کے حلال کے بغیر دعا قبول ہونے والی نہیں اگر کوئی قدرتی طور پر چیز مل گئی تو بھائیوں کو تو ہندوؤں کو بھی کرسچنس کو بھی جیوس کو بھی بدھسٹ کو بھی دنیا میں تو اللہ تعالی دے ہی رہے تو کیا ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں نہیں دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط رزق حلال ہے اس میں میں نے ایکسکلوسو گفتگو کی ہے ڈیڑھ گھنٹے کی مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رزق حرام کتنا مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ رز کے حلال کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور میرے منہ سے اگر جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دنوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تع فرمائے صبح نہ اتوب الماین